ان فصول میں سے چوتھی فصل جو ہے وہ نماز کے طریقہ کے بارے میں ہے اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان ابواب میں سے تیرہ باب ہم پڑھ چکے ہیں آج چودہویں باب کا آغاز ہوگا تو باب نمبر چودہ کیا ہے باب فضل السجود سجدہ کرنے کی فضیلت نماز میں آپ سجدہ کرتے ہیں اس سجدہ کی کیا فضیلت ہے کیا اہمیت ہے بلکہ اگر کبھی نماز کے علاوہ کوئی مسنون سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہوگا مثال کے طور پہ سجدہ تلاوت وغیرہ لیکن زیادہ مراد یہاں پہ نماز کے سجدے ہیں تو حدیث نمبر چار سو بتیس فور تھری ٹو میم اس حدیث کے بیان کرنے والے امام کا نام کیا امام مسلم ان ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ رویت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب وہو وساجد اکثر الدعا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے ف اکثر اس لیے کثرت سے دعا کیا کرو اقرب اس کے بعد جو ماں ہے اس ماں کو کہتے ہیں ماں مستریہ یعنی کہ بندے کا اپنے رب کے قریب ہونا سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ بندہ کئی حالات میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جب وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے لیکن ذرا کم تو انسان کو ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جن اعمال کی وجہ سے وہ اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں بجائے اس کے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر کے بیگم کا قرب حاصل کریں بیگم کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہیں نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں بچوں کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہیں نماز پڑھنے نہ جائیں اور اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں بیگم کے قریب ہو جائیں گے بچوں کے قریب ہو جائیں گے کاروبار آپ کو مل جائے گا دوست آپ کے آپ پہ راضی ہو جائیں گے لیکن آپ کا رب آپ سے دور ہو جائے گا تو انسان کو ہمیشہ اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ میں کیسے اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہوں تو یہاں پہ نبی علیہ اللہ سلام نے بتایا ہے کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نماز میں کئی ایک سجدے کرنے کا موقع ملے اور انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر لے اب جب پتہ چل گیا کہ آپ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہیں تو نبی علیہ اللہ سلام نے بتایا کہ اس موقع پہ پھر کیا کرنا چاہیے فرمایا ف اکثر الدعا اس موقع پہ آپ کثرت سے دعائیں کریں اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیں میرے وہ بھائی جنہیں اعتراض رہتا ہے کہ سعودیہ میں مکہ مدینہ میں اور پاکوں ہند میں کئی مساجد میں نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی وہ اس حدیث پہ غور کریں دعا کا بہترین وقت نماز کے بعد نہیں بتایا جا رہا کیا بتایا جا رہا ہے سیدہ کی حالت میں آپ سجدے میں اپنے رب سے دعائیں کریں اور سب سے بہتر دعائیں وہ ہیں جو نبی علیہ اللاۃ اسلام نے سجدہ کی حالت میں کی ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی دعا اگر آپ سیدہ میں کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے خصوصاً قرآنی دعائیں نبوی دعائیں قرآن کی دعاؤں کے بارے میں کئی علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سجدہ میں جائز نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ سلاد نے سیدے میں تلاوت کرنے سے روکا ہے منع کیا ہے لیکن یاد رہے کہ ربنا رب نا فی نافدنیہ حسن جب آپ سجدے میں پڑھیں گے اور دعا کی نیت سے پڑھیں گے تو تب یہ تلاوت نہیں ہے تب یہ دعا ہے تب یہ درخواست ہے نیت سے فرق ہوگا کبھی آپ یہ عید پڑھیں گے تلاوت کی نیت سے کبھی آپ یہ پڑھیں گے دعا کی نیت سے تو قرآن دعائیں آپ سجدے میں کریں یا نبی علیہ السلاۃ اسلام کی وہ دعائیں جو آپ نے سجدہ میں کی ہیں وہ کریں یا آپ کی وہ دعائیں جو آپ نے کسی بھی موقع پہ کی ہیں وہ بھی آپ سجدہ میں کر سکتے ہیں بلکہ دیگر دعائیں بھی آپ عربی میں کر سکتے ہیں تو سیدے میں دعا کریں اپنے والدین کے لیے رب الحما کما رب یعنی صغیرہ میں آپ دعا کریں اپنی اولاد کے لیے بیگم کے لیے ربنا حب الامن ازواد نا بدریاسینہ فرۃ وجالمتقین امامہ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی دیئے مرحومین کے لیے دعائیں کی دیے اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں کیجیے یہ بہترین وقت ہے دعا کرنے کا کیونکہ جب آپ نے اپنی سب سے زیادہ عزت والی جگہ زمین پہ لگا دی اللہ کے لیے لگا لی تو اللہ کے آپ قریب ہو گئے اب اللہ سے آپ دعا اگر کر کریں گے اچھے انداز سے تو اللہ آپ کی دعا سنے گا تو بہرحال اس حدیث سے سیدے کی فضیلت معلوم ہوئی خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے رب کو سیدہ کرتا ہے اور رب کے قریب ہو جاتا ہے اور جو رب کو سیدہ نہیں کرتے وہ جگہ جگہ زلیل ہوتے ہیں جو اللہ کو سیدہ کرتا ہے وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے لیکن جو اللہ کو سیدہ نہیں کرتے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں ان کے سامنے ذلت و رسوائی اختیار کرتے ہیں حدیث نمبر چار سو فور تھری تھری میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون سے امام مسلم ان ربی یا تب نکابن اسلم روایت ہے ربیعہ بنکاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ربیہ کس کے نام ہے مرد کا یا عورت کا یہ اربوں کے ہاں مرد کا نام ہے جیسے طلحہ کے آخر میں بھی تا آتی ہے گول لیکن نام کن کا ہے مردوں کا ربیعہ بھی نام کن کا ہے مردوں کا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اردو سپیکنگ کئی لوگ یہ نام لڑکیوں کا رکھتے ہیں ربیع <تصفح> بنقاب السلامی یہ صحابہ صفہ میں سے ہیں اساب صفحہ وہ صحابہ ایک نام جو غربت کی وجہ سے اپنا مکان نہ بنا سکے شادی نہ کر سکے اور وہ مسجد نبی میں رہائش اختیار کرتے تھے رہائش رکھتے تھے ان میں سے جو شادی کر لیتا ہے گھر بنا لیتا وہ مسجد سے اپنے گھر میں منتقل ہو جاتا اور جو غریب رہتے وہ ایک عرصہ تک مسجد میں ہی رہتے مسجد میں رہائش اختیار کرتے اور یہاں پہ یہ بھی خبردار کر دوں عصاب صفحہ کہاں رہتے تھے مسجد میں مسجد کے آخری حصے میں لیکن آج اگر آپ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیں تو وہاں پہ ایک چبوترہ ہے جس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ یہ صاب صفہ کا ہے جب کہ اس چبوترے کا عصاب صفحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ صحابہ کے کہاں رہتے تھے مسجد میں مسجد کے آخر میں وہ ایک صحابی نہیں تھا دو نہیں تھے ستر ستر صحابہ کے نام صفہ میں رہے ہیں تو کیا اس چبوترے میں ستر صحابہ کے آ سکتے ہیں ساٹھ صحابہ کے آ سکتے ہیں پچاس آ سکتے ہیں چالیس آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں؟ تیس آ سکتے ہیں بالکل نہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ گزارش ہے کہ صحاب صفحہ مسجد میں رہتے تھے اور یہ جگہ آپ کے زمانے میں مسجد سے باہر تھی آپ غور کریں یہ جگہ حجرے کے برابر میں ہے حجرات کے برابر میں ہے اور حجرے آپ کے زمانے میں مسجد کے اندر تھے یا مسجد سے باہر تھے مسجد سے باہر تھے تو یہ جگہ بھی مسجد سے باہر تھی لیکن آج لوگ بڑی عقیدت سے جاتے ہیں جی یہ سابق صفحہ کا چبوترا ہے تو ربی آپ انقاب السلامی سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں کن تو ابھی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا آپ کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ ایک چارپائی پہ لیٹتے تھے کیا جسم کے ساتھ جسم لگا ہوتا تھا بالکل نہیں لیکن لفظ کیا بولا گیا ما کہ میں نبی علیہ اللہۃ وسلام کے ساتھ رات گزارتا تھا پتہ چلا کہ ساتھ اور میت کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہیں یا اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اتر چکے ہیں حلول کر چکے ہیں قطن یہ یہ غلط ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ کہ خالق اور مخلوق ایک ہو چکے دونوں کا وجود ایک ہو چکا یہ فاسد باطل غلط عقیدہ ہے تو صحیح بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہاں ہے اوپر ہے اب تو آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے اسی حدیث کو سمجھیں کہ ربیہ اللہ کے رسول علی صلاحت اسلام کے ساتھ ہیں جب کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہوتے ہجرے میں ہوتے اور یہ مسجد میں ہوتے اور کہہ رہے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا اور میں نے پہلے بھی مثال دی تھی پھر دے رہا ہوں تاکہ عقیدہ پختہ ہو جائے غلط قید دور ہو جائیں کہ چاند آپ جدر بھی جائیں آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے بالکل نہیں وہ بہت اوپر ہے آپ بہت نیچے ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں چاند ہمارے ساتھ ہے میں کدھر جاؤں میرے ساتھ ہے سورج بھی کے کے کے ٹائم, آپ کے دن کے ٹائم آپ کے ساتھ ہے تو اللہ رب العزت سب کے ساتھ ہیں لیکن ذاتی طور پہ کہاں ہیں اوپر عرش سے اوپر ہر مخلوق سے اوپر تو ربیہ کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا فعطی تو ہو تو میں آپ کے پاس لے کر آتا یہاں پہ وضو لفظ نہیں آیا کیا آیا وضو واؤ کے اوپر کیا ہے زبر یعنی کہ وضو کا پانی تو میں آپ کے پاس وضو کا پانی لے کر آتا وہاں اور آپ کی دیگر حاجتیں لے کر آتا مثال کے طور پہ مسوات یا اس قسم کی جو چیزیں آپ استعمال کرتے تھے وہ, م... وہ... وہ لے کر آتا اور آپ کے پاس حاضر ہو جاتا یعنی کہ ربیہ خیال رکھتے اللہ کے رسول کے ساتھ رات بزارتے کا مطلب کیا ہے میں مسجد میں ہوتا لیکن دیکھتا رہتا کان بھی اللہ کے رسول علی سات والسلام کی طرف کیا آواز آئے کہ آپ اٹھے ہیں کسی طرح پتہ چل جائے کہ آپ اٹھ گئے ہیں اور نگاہیں بھی آپ کی طرف کہ اگر آپ حجرے سے باہر نکلتے ہیں قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو میں مستد ہوتا تیار ہوتا آپ کی خدمت کے تو میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی لے کر آتا وہاں جاتی ہی اور آپ کی دیگر ضروریات لے کر آتا فقال علی تو آپ نے مجھ سے کہا سل سوال کرو مانگو لو جی نبی علی صحم کہہ رہے ہیں مانگو آپ بتائیے آپ مشکل کچھ ہیں کہ نہیں حاجت روا ہیں کہ نہیں غوث عدم ہیں کہ نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں مانگو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ زندہ تھے موجود تھے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو یعنی کہ جو میری سطحت میں ہے طاقت میں ہے میں تمہیں دے دوں گا جیسے آپ نے جناب فاطمہ رضی اللہ علیہ سے کہا تاکہ فاطمہ دنیا کے مال میں سے جو لینا ہے مانگ لو رو دے آخر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے آپ کہہ رہے ہیں مانگو یعنی کہ جو میرے بس میں ہے میں تمہیں دوں گا فقول تو میں نے کہا کا مرا فقت کا فل میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ کا مرافقہ ساتھ صحبت رفاقت میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ کی صحبت چاہتا ہوں اللہ اکبر صحابہ کرام کے عزائم کتنے بلندوں والا ہے کوئی میرے جیسا ہوتا کہتا فلاں شہر کے فلاں علاقے میں فلاں ایریا میں ایک بنگلہ مل جائے ایک کوٹھی مل جائے فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے میرے پاس اولاد نہیں ہے مجھے اولاد مل جائے میں اساب صفا میں سے ہوں غریب آدمی ادھر رہتا ہوں میں اپنا گھر نہیں ہے تو دعا کریں اللہ مجھے اپنا گھر دے دے بیگم دے دے بچے دے دے لیکن ربیہ کیا کہہ رہے ہیں اص الوکا مرافقاتہ کفیل جن میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کی صحبت کا آپ کی رفاقت کا صرف جنت نہیں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ کی صحبت چاہتا ہوں آپ نے کہا او غیر ردالی کا یا اس کے علاوہ کچھ اور یعنی کہ سوچو غور کرو شاید تمہیں اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے ہو او غیر ردالی کا یا اس کے علاوہ کچھ اور پھول تو میں نے کہا ہوا دا کا وہ یہی ہے اور اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ بھی مجھے یہی چاہیے دوبارہ بھی میرا یہی جواب ہے کہ جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ نے کہا فَأَعِنِّي تو تم میری مدد کرو مدد کون مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشاہ ہوتے تو کہتے ربیہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جنت کا مالک میں ہوں جنت میں لوگ میری مرضی سے جائیں گے کم از کم اپنے محل کا مالک تو میں ہوں میں تمہیں خود ہی اندر لے جاؤں گا تم میری اتنی خدمت کر رہے ہو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو آج غور کریں آج کے پیر انہوں نے کیا حیثیت ہمارے معاشرے میں اختیار کر رکھی ہے لوگوں کے سامنے ایسے رہتے ہیں جیسے جنت کے یہیں ٹھیکیدار ہوں یہیں مالک ہوں اور لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں ان کی جیبیں گرم کرتے ہیں ان کے درباروں پہ بکرے نذرانے کے طور پہ دیتے ہیں کس لیے کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے کس لیے کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے اور ان کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پیر صاحب کی قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں نذرانہ دیتے ہیں دیگیں دیتے ہیں وہ روزے آخر ہمیں بخشوا لیں گے پہنچے ہوئے ہیں اللہ ان کی موڑے گانی یہ عجیب و غریب عقائد کاش ان عقائد کو اختیار کرنے والوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کیا ہوتا سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں فائمنی تو تم میری مدد کرو یعنی کہ اگر تم جنت میں میری صحبت چاہتے ہو تو تم میری مدد کرو الا نفسی کا اپنے نفس کے معاملے میں اپنے معاملے میں کیسے مدد کرو بے سجود کثرت سجود کے ساتھ بہت زیادہ سجدہ کرنے کے ساتھ بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے کے ساتھ تو نبی علی السلاۃ والسلام سے جب ربیہ نے کہا کہ جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں تو آپ نے ان سے مدد مانگی ہے اور مدد کیا مانگی ہے کیا کرو نیک مال بجا لاؤ تو آپ کی صحبت ملے گی نمازیں پڑھنے سے آپ کی صحبت ملے گی اللہ رب العزت کو سعدے کرنے سے یہ نہیں کہا کہ میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ آ کے مجھ سے دعائیں کرنا میری شفاعت کا سوال کرنا یہ نہیں کہا اپنے ماننے والے کو آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے کہا ہے کثرت سے عبادت کیا کرو کثرت سے صدے کیا کرو کثرت سے نفل نمازیں پڑھا کرو تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہیں مشکل کشا ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ نمازیں پڑھو گے تو یہ کام بنے گا آپ کہتے ٹھیک ہے تم میری اتنی خدمت کرتے ہو مجھے وضو کرواتے ہو وضو کا پانی لے کر آتے ہو رات کو میرا خیال رکھتے ہو میں جنت میں تمہیں لے جاؤں گا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہیں آپ نے ایسا کوئی ایسی کوئی تسلی نہیں دی آپ نے کیا کہا ہے فعین نفسی کا اپنے معاملے میں میری مدد کرو بکثرت سجود کثرت سجود کے ساتھ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کثرت سے عبادت کرنا فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں پڑھنا تمہارا کام اور پھر روزے قیامت تمہاری شفاعت کرنا میرا کام بہر اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ سجدے کرنے کی نفل نمازیں پڑھنے کی کیا اہمیت ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ کے سامنے جھک جائے نمازی بن جائے فرائط کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کرے اللہ کا قرب ملے گا اور اللہ رب العزت اس پہ راضی ہو جائیں گی اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کے کو نبی علی سعد اسلام سے کتنا پیار تھا دنیا میں آپ کو دیکھا تو جی نہیں بھرا چاہتے ہیں کہ روز آخرت میں بھی آپ کی صحبت ملے آپ کو دیکھنے کا موقع ملے آپ کی مجالس اٹینڈ کرنے کا موقع ملے باب نمبر پندرہ باب ما یقول رکوئی والسجود کہ نماز پڑھنے والا رکوع میں اور سجدے میں کیا کہے حدیث نمبر چار سو چونتیس فور فور اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انعائشت رضی اللہ عنہ قالت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ حاصل ویعت ہے وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکذر ان یقول فی رکوعہی وسجودہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے وہ آگے آ رہا ہے سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے یہ کہیں لیکن ہم کثرت سے کیا کہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ وہ بھی بڑے عظیم کلمات ہیں نبی علیت والسلام نے کہے ہیں لیکن یہ بھی آپ نے کہے ہیں اور جناب ایشا کہہ رہی یہ کثرت سے آپ کہتے تھے سبحان کا ربنا و بھی ہمدیکا اللہ فرلی سبحان کا تو پاک ہے اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو ہر عیب ہر کمزوری سے پاک ہے اللہ اے اللہ ربنا اے ہمارے رب رب کس کو کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو پالنے والے کو اور تمام امور کی تدبیر کرنے والے کو بھمدہ اور ساتھ ساتھ تیری حمد بیان کرتا ہوں تیری تسبیح بھی بیان کرتا ہوں اور تیری حمد بھی بیان کرتا ہوں میں نے پہلے بھی وعدے کیا تھا کہ تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے تسبیح میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایب سے پاک ہے اللہ کو نیند نہیں آتی اللہ کو اونگ نہیں آتی اللہ تھکتے نہیں ہیں اور اس قسم کے جتنے بھی عیب ہیں مثال کے طور پہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کا کوئی والد نہیں ہے اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے, محتاج نہیں ہے، یہ نہیں, نہیں کر کے جو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی تصویر ہے کہ اللہ اس عیب سے بھی پاک اللہ اس کمزوری سے بھی پاک اللہ اس نقص سے بھی پاک اور حمد کیا ہے حمد یہ ہے کہ اللہ تعالی میں یہ خوبی بھی پائی جاتی ہے یہ بھی پائی جاتی ہے نیمتیں دینے والا کون اللہ یہ اللہ کی حمد ہے سب کو پیدا کرنے والا کون اللہ یہ اللہ کی حمد ہے سب کو رزق دینے والا کون اللہ یہ اللہ کی حمد ہے اللہ ہر آواز کو سننے والا اللہ ہر حرکت کو دیکھنے والا ہر انسان ہر مخلوق ہر چیز اللہ کی نگاہ میں کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے یہ سب جو ہیں یہ اللہ کی حمد کے الفاظ ہیں تو صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا یہ اتنا عظیم امر نہیں ہے جتنا عظیم یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریں ویسے علماء کلام نے لکھا ہے کہ جب اللہ کی تسبیح بیان کی جائے اور ساتھ حمد نہ ہو تب بھی تسبیح سے مراد حمد بھی ہوتی ہے مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے تو اس کا برعکس کیا ہوا کہ اللہ علم والے تو یہ اللہ کی حمد بھی ساتھ ہو گئی لیکن اگر آپ واضح طور پہ تسبیح اور حمد کریں تو دونوں چیزیں واضح طور پہ سامنے آ گئیں اللہ مغفرلی پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے اللہ کی حمد بیان کی ہے اللہ کو رب قرار دیا ہے اللہ کو معبود قرار دیا ہے اور اس کے بعد مانگا کیا ہے سوال کیا ہے اللّہ فرلی اللہ مجھے بخش دے کتنا بڑا فرق ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کی دعاؤں میں اور ہماری دعاؤں میں, میں ہماری دعائیں دنیا کے ساتھ ہی ہیں ادھر ہی گھومتی رہتی ہیں اللہ پیسے مل جائیں جاب مل جائے رزق مل جائے اولاد مل جائے بیوی بی مل جائے شہرت مل جائے عزت مل جائے اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی دعائیں عام طور پہ ان کا تلق کس سے ہے آخر سے اور دونوں چیزیں مانگنا یہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دنیا حسنا و فل آخط حسن وفیل آغاب اللہ نے ان کی تعریف کی ہے جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں آخر بھی مانگتے ہیں آخر میں صنابِ عشاء فرماتی ہیں یتا اول القرآن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتا اول القرآن قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے تھے یعنی کہ یہ جو آپ یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہ و بحمدک اللہم اغفر لی یہ اصل میں آپ قرآن کے آرڈر پر عمل کر رہے تھے قرآن نے کیا دیا ادا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا فصب بحمد ربی کا وسطر قرآن نے کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے فتح مل جائے اور لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو جائیں اب آپ فصبہ اللہ کی تصبیح بیان کریں فصب بھی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر خالی نہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح بیان کریں وسطر اور اس سے مغفرت مانگیں مغفرت کی دعا کریں دیکھیں بالکل وہ ہی کیا آپ نے سبحانک اللہم ربنا اے اللہ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں تجھے ہر عیب سے پاک راہ دیتا ہوں ربنا اے ہمارے رب وابی حمد کا اور ساتھ ساتھ تیری حمد بیان کرتا ہوں اے اللہ مجھے بخش دے جنابی ایسا کہتی ہیں یہ تا تاول قرآن قرآن کے حکم کی آپ تعمیل کرتے تھے یعنی کہ یہ دعا پڑھ کے آپ قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے تھے قرآن آرڈر پہ عمل کر رہے ہوتے تھے اور یہاں پہ علماء کے نام نے لکھا ہے کہ اس اس سورت سے ادا اللہ صورت میں نے پڑھی ہے سورہ نصر اس سے اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب انسان کا آخری وقت آئے بڑھاپا آئے موت قریب محسوس ہو تو تب عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے دعائے مغفرت میں اضافہ ہونا چاہیے اللہ کی تسبیح اور حمد کے کلمات الفاظ میں اضافہ ہونا چاہیے حدیث نمبر 435 435 میم اس حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں امام مسلم عن عائشت رضی اللہ عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفراش ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر سے گم پایا فقط تو میں نے آپ کو گم پایا آپ کو موجود نہ پایا لئی ایک رات میں فلاشی بستر پہ تو ایک رات میں نے آپ کو بستر سے گم پایا پھل تمست ہو تو میں نے آپ کو ٹٹولا کیا مطلب بسر پہ بصر کے ہر کنارے پہ میں ہاتھ مار کے دیکھوں اللہ کے رسول کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے بڑا آسان سا سوال ہے سادہ سا سوال کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نبی علیم ذاتی طور پہ نور تھے اور جہاں پہ آپ ہوتے روشنی ہوتی تھی اس روشنی میں سوئی تلاش کرنا بھی مشکل نہیں تھا اور یہاں پہ جناب ایشا فرما رہی ہیں کہ میں نے آپ کو گھوم پایا تو میں آپ کو ٹٹولنے لگی اس کا مطلب یہ ہے کہ حجرے میں کیا تھا اندھیرا تھا اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جناب ایشا اللہ کی اتنی بڑی ولی ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں تھی اسی لیے تلاش کر رہی ہیں ٹٹول رہی ہیں عالم الغیب ہوتی تو پتا ہوتا اللہ کے رسول کہاں ہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہاں یہ پاکیزہ عقائد توحید پہ مشتمل قرآن کے مطابق اور کہاں پہ پاکو ہند کے وہ عقائد جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں فوقات یدی جناب ایشا فرماتی میرا ہاتھ پڑا فوقات یدی میرا ہاتھ واقع ہوا میرا ہاتھ پڑا على بطن ہی. آپ کے دونوں پاؤں کے تلوے پہ میرا ہاتھ پڑا آپ کے دونوں پاؤں کے تلوے کے طلوے پہ کیا مطلب پاؤں کا نیچے والا حصہ جو ہے وہاں پہ میرا ہاتھ لگا یہ کون کہہ رہی ہے جناب ایشا رضی اللہ تعالی اچھا یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کیجئے گا نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں جناب ایشا کا ہاتھ آپ کے پاؤں پہ لگا ہے اور آپ نے نماز جاری رکھی ہے یعنی کہ آپ کا وضو برقرار رہا ہے ٹوٹا نہیں ہے ہمارے شافی بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا یہ مسئلہ نبی علی ساتُسلام کی احادیث کے خلاف ہے ایک حدیث نہیں کئی احادیث کے خلاف ہے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ تقلید کسی کی نہ کریں قرآن و حدیث کی اتباع کریں ہم الحمدللہ امام مالک کو بھی مانتے ہیں امام ببو یفہ رحمہ اللہ کو بھی مانتے ہیں ہم امام شافی کو بھی مانتے ہیں امام احمد کو بھی مانتے ہیں بلکہ ان کے علاوہ جتنے بھی ائیماں ہیں سب کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک ہر صحابی اپنی جگہ پہ کیا ہے امام ہے تو ایک لاکھ امام تو صحابہ اکرام ہیں پھر ان کے بعد تابعین ہیں پھر تبا تابعین ہیں یہ چار امام ہیں تو ہمارے امام الحمدللہ لاکھوں میں ہیں لیکن اماموں کا امام امام, امام آدم وہ کون ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث آجائے پھر ہم نہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں نہ امام شافی رحمہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں نہ امام احمد کی طرف دیکھتے ہیں نہ امام و حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیے کہ جناب ایسا کہہ رہی میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پہ لگا وہو وفیل المسجد جب کہ آپ مسجد میں تھے آپ کہاں تھے مسجد میں مراد کیا ہے یہاں پہ رع یہ کہ آپ سجدے میں تھے وفل مسجد آپ کہاں تھے آپ سجدے میں تھے آپ کہاں تھے سجدے میں تھے وہ منصوبہ تان جب یہ وہو حالیہ ہے جب کہ وہ دونوں کھڑے تھے کون دونوں آپ کے پاؤں سجدے میں آپ کے پاؤں بچھے ہوئے نہیں تھے کھڑے ہوئے تھے اور ابن احبان کی روایت میں آتا ہے یہ تو روایت ہمارے سامنے جو بھی ہے مسلم کی ہے امام ابن حبان جب اس حدیث کو لے کر آئے تو وہاں پہ کچھ اضافے بھی ہیں ایک اضافہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپس میں ملے ہوئے تھے سجدے میں دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سجدے میں دونوں پاؤں کھڑے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے ہوں وہما منصوبہ <تَانی> تو دونوں پاؤں کیا تھے کھڑے تھے وہو یقول جب کہ آپ کہہ رہے تھے یعنی کہ سعیدے میں آپ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے اللہ من منصخ و بھی موافات کمن وقوب و اعود بک من لاسی انعلیق ان تکم تعلیٰ نفسک آپ سعیدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہ مَ اللہ آود برضا من منصختق میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے سخت غصے کو کہتے ہیں منصختہ تیرے غصے سے بچنے کے لیے کا تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے غصے سے بچانے والا کون اگر اللہ کے غصے سے بچانے والا کو اور ہوتا تو نبی علیہ السلاط و السلام اس کی پناہ میں آتے ہیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرے غصے سے بچنے کے لیے میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں یعنی تجھ سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ سے با کر اللہ کی طرف جانا ہے اللہ سے باغ کر آپ کسی اور کی طرف نہیں جا سکتے یہ دنیا میں ہوتا ہے ایک ملک سے بھاگ کر دوسرے ملک میں چلے گئے کیونکہ وہ بچا سکتا ہے ایک بادشاہ سے بھاگ کر دوسرے بادشاہ کی پناہ میں چلے گئے ایک چودھری سے بھاگ کر دوسرے چودھری کی پناہ میں چلے گئے لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے یہ غلط ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو کوئی نبی چھڑا لے گا کوئی ولی چھڑا لے گا کوئی پیر چھڑا لے گا نہیں جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی نہیں چھڑا سکے گا جب اللہ نے نور علیہ السلام کے بیٹے کو پکڑا تو نور علیہ السلام اسے بچا نہیں سکے اللہ اللہ اعوذ برزا کا میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں من کا تیرے غصے سے بچنے کے لیے وہ بھی موافعتی کا منعقوبی کا اور میں تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری سزا سے بچنے کے لیے یعنی کہ جب تو عذاب دینا چاہے تو میں عذاب سے بچنے کے لیے کیا کروں گا معافیاں مانگوں گا تیری معافی کی پناہ میں آ جاؤں گا تو معاف کرنے والا ہے وہ آؤ تو من اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں من کا تجھ سے بچنے کے لیے اللہ اکبر اللہ سے بچنے کے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا ہے کسی اور کی پناہ میں نہیں آنا وہ آؤدی کا من اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو اس سے بچنے کے لیے بندہ سجدے میں ہو اور یہ دعا کر رہا ہو اور پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت کی رحمت انسان پہ نازل ہوتی ہے اللہ کا فضل و کرم انسان پہ نازل ہوتا ہے جب دل سے یہ الفاظ کہے جائیں توجہ سے کہے جائیں سجدے میں کہے جائیں پیشانی بھی زمین پہ لگی ہوئی ہے اور آپ اتنے عظیم الفاظ کہہ رہے ہیں لا احصی ثنا علی کا میں تیری صنا کا حق ادا نہیں کر سکتا اللہ اکبر لا میں طاقت نہیں رکھتا ثنا نالی کا تیری سنا کرنے کی تیری تعریفیں کرنے کی یعنی کہ میں تیری تعریفوں کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا انت کماسن تعالی نفسی کا تو ایسے ہے جیسے تو نے اپنے پہ ثناء کی ہے تو ایسے ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے ہم انسان تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے کتنے عظیم الفاظ ہیں کتنی عظیم دعائیں ہیں میری بہنوں میرے بھائیوں یہ دعائیں یاد کریں آج لوگ میرے جیسے عام انسانوں سے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں جی یہ وظیفے ہیں نبی علی اصلاۃ والسلام کے اور ابو دعو شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ ان سے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ دعا ذکر کی تھی اور اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ دعا کنوتے وطر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے وطر کے کنوت میں تو باپ کیا تھا کہ رکوع اور سجدے میں کیا کہیں تو یہاں پہ آپ سجدہ کر رہے تھے اور سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے اور سجدے کا طریقہ بھی پتہ چلا کہ سجدے میں پاؤں کھڑے ہوں گے اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علی اللہ و اسلام اس معنی میں نور نہیں تھے جس معنی میں آپ کو نور باور کرایا جاتا ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ جناب ایسا عالم الغیب نہیں تھی اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علی اللہ اسلام رات کو کس قدر تہجد پڑھتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے حدیث نمبر 436 436 میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہیں امام مسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی رقوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ ویت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہا کرتے تھے اپنے رقوب میں اور اپنے سجدے میں سبوہن خودسن رب الملا والروح نہیت پاک ہے نہیت پاکیزہ ہے مقدس ہے سبوہن نہت پاک ہے خودسن نہیت مقدس ہے رب الملائکتی فرشتوں کا رب وروح اور روح کا رب روح کون ہے جبلیلہ علیہ السلام اور وہ بھی فرشتوں میں داخل ہیں پہلے کہا گیا فرشتوں کا رب؟ پھر جبریل علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ کیا گیا تو رب الملائبروح یعنی کہ اللہ تعالی تمام فرصوں کا رب ہے اور اللہ تعالی جبریل علیہ السلام جیسی عظیم مخلوق کا بھی رب ہے تو یہ الفاظ بھی آپ کبھی سعید اور رقو میں کہتے تھے یہ آپ کی مختلف دعائیں ہیں مجھے اور آپ کو چاہیے ہم بھی سعید اور رقوم میں کبھی یہ دعا پڑھیں کبھی وہ دعا پڑھیں تو سب نہ پاک ہے خدوس ال مقدس ہے رب الملائکہ الملاکی فرستوں کرب وروح اور جبلیل علیہ السلام کا رب باب نمبر سولہ باب اللہ قرآن فرق والسجود رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کی ممانعت یعنی کہ یہ منع ہے رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت منع ہے تو رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن کی ممانعت حدیث نمبر چار سو سینتیس فور تھری سیون نیم اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ کون ہے امام مسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علوم روایت کرتے ہیں اور حدیث کا معنیٰ بیان کرنے سے پہلے وضاحت کاردوں کی حدیث کس موقع کی ہے جب نبی علیہ الات والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے تھے خود آپ نے انہیں کھڑا کیا تھا خود آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ بطور امام نماز پڑھائیں تب ایک دن آپ نے اپنے گھر کے دروازے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کلام کی طرف نگاہ فرمائی تو یہ اس بارے میں حدیث ہے حب اللہ ابن عباس رضی اللہ ویت ہے وہ کہتے ہیں کہ کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السطارہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا ون ناس و جب کہ لوگ صفح بنائے ہوئے تھے خلف ابی بکر جناب ابو بکر رضی اللہ ترنوں کے پیچھے فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو ان نح لم یبقہ امبشرات نبوۃ الر رع یصالحہ بےشک بات یہ ہے ان نحو ضمیر شان ہے بے شک بات یہ ہے معاملہ یہ ہے کہ نبوت کی خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں رہی الر رع یصالحہ سوائے اچھے خواب کے سوائے سچے خواب کے جراح المسلم جو کوئی مسلمان دیکھتا ہے او تورا لہو یا اسے اس کے لیے وہ خواب کسی اور کو دکھایا جاتا ہے کیا مطلب ہے اس جملے کا یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے پہلے نمبر پہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پہ چھ مہینے خواب دیکھتے رہے آپ کو خواب آتا تھا اور خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو کئی چیزیں دکھائی جاتی تھیں یہ آپ کی نبوت کی تمہید تھی یا آپ کی نبوت کا آغاز تھا تو خوابوں کا نبوت کے معاملے سے گہرا تعلق ہے خوابوں کے ذریعے آج بھی نیک آدمی کو متقی اور پرہیزگار کو اللہ رب العزت کی طرف سے کئی چیزیں بتا دی جاتی ہیں خوشخبری دے دی جاتی ہے مثال کے طور پہ یہ کہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے حاجی عمرے کا موقع ملنے والا ہے یا کسی اور کو خواب آتا ہے کہ یہ آدمی کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے تو اب اس کے خواب میں تو خوشخبری نہیں آئی لیکن اس کے بارے میں خوشخبری کسی اور کے خواب میں آ گئی ہے بطور نبی نبی علی اللہ بہت سی خوشخبریاں دیتے تھے اور اب جب کہ نبوت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی اب کیا باقی رہ گئے خواب اب خوابوں میں انسان کو, کو کوئی نہ کوئی بشارت مل جاتی ہے کوئی نہ کوئی خوشخبری مل جاتی ہے بیٹا ملنے والا ہے یا کعبہ شریف کا طواف کا موقع ملنے والا ہے اس قسم کی کوئی چیز تو خوابوں کی شکل میں خوشخبریاں باقی رہ گئی ہیں باقی جو نبوت کی خوشخبریاں تھیں وہ کیا ہو گئی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ جب خوابوں کی اتنی زیادہ حیثیت ہے تو کیا خواب دین بن سکتے ہیں یہ سوال ہے اللہ رب العزت قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تو دین مکمل ہو چکا اور اسے خوابوں کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے قادی یاس اور امام نبوی یہ دونوں لکھتے ہیں کہ علامائے کرام کا اتفاق ہے کہ اگر شاہبان کی انتیس یعنی کہ انتیس تاریخ ہو چاند یعنی کہ انتیسویں ہو رہی ہے اور چاند دیکھنے کا امکان ہے وہ رات ہے جس رات چاند دیکھنے کا امکان ہے لیکن چاند نظر نہیں آیا لوگ سو گئے کسی کے خواب میں نبی علیہ السلاۃ اسلام آئے اور اسے بتایا کہ صبح رمضان ہے شبان کا مہینہ ختم ہو گیا اب قاضی یاد اور امام نبوی دونوں لکھتے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس خواب کی بنیاد پہ روزہ رکھنا نہ اس کے لیے جائید ہے جس نے خواب دیکھا ہے نہ کسی اور کے لیے جائز ہے کیوں کیونکہ دین مکمل ہو گیا نبی علی صلی اللہ وسلم بتا کر گئے تھے کہ جب چاند نظر نہ آئے بادلوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو کیا کرو شبان کے تیس دن پورے کرو کر تو اب آپ کی عادیث کہہ رہی ہیں کہ اب شبان کے تیس دن پورے کیے جائیں اور خواب کہہ رہا ہے کہ نہیں انہیں دن ہے صبح روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ رمضان ہے تو یہ دونوں امام کہتے ہیں کہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ایسے خواب پہ عمل نہیں ہوگا تو خواب دین نہیں بن سکتے ہاں خوابوں کے ذریعے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے جو دین کے مطابق ہو البتہ نبیوں کے خواب مکمل طور پہ کیا ہوتے ہیں دین ہوتے ہیں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی بنیاد پہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری جلا دی تھی لیکن اگر مجھے خواب نظر آئے کہ خواب میں بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وقت کی حکومت مجھے گرفتار کرے گی سزا دے گی اور رودے قیامت مجھے جواب دینا پڑے گا تو خواب شریعت اور دین نہیں بن سکتے کیونکہ دین آپ مکمل دے کر گئے ہیں البتہ خوابوں کے ذریعے کوئی نہ کوئی خوشخبری مل جاتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں بے شک بات یہ ہے کہ نبوت کی خوشخبری دینے والی چیزوں میں نبوت کی بشارتوں میں سے کوئی چیز نہیں رہی الرسال سوائے اس اچھے خواب کے ذرا حل مسلم جسے کون دیکھتا ہے کوئی مسلمان او تو لہو یا جو خواب دکھایا جاتا ہے لہو اس کے لیے اس کی خاطر کسی اور کو دکھایا جاتا ہے اللہ خبردار وہ انی تو نقر القرآن را کی خبردار بے شک مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں را کی ان رکو کرتے ہوئے, اور اس ان سجدہ کرتے ہوئے۔ ان کے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کیا ہے ممنوع ہے تو یہ ہے وہ جملہ جس کا تعلق ہے ہمارے باپ سے باپ کیا تھا کہ رکو اور سجدے میں تلاوت کلام پاک کی ممانعت تو اس جملے میں آ گیا آپ کہہ رہے ہیں مجھے منع کیا گیا آپ کو منع کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت اور جس چیز سے آپ کو گیا اسی سے آپ کی امت کو بھی روکا گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے روکا گیا اس بات سے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں یا کی حالت میں اور اسدے کی حالت میں اب دیکھیے آپ یہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا کتنا عظیم کام ہے لیکن رقو یا سعدے میں تلاوت کرنے کی اجازت لیکن میری عقل کہتی ہے میری عقل میری ناقص عقل گندی عقل یہ کہتی ہے کہ رکوع میں سجدے میں میں اللہ کے بہت قریب ہوں کیوں نہ میں سجدے میں تلاوت کروں سجدے میں اللہ کا کلام پڑھوں اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے گا لیکن حدیث کہتی ہے اپنی عقل کو اپنے پاس رکھو نبی علی اللہ تو نے اس سے روک دیا ہے یہی بات ہم کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا اذان سے پہلے اعوذ باللہ من شیط الرجیم پڑھنا اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ تینوں چیزیں بڑی اچھی ہیں لیکن اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی ہم نہیں پڑھیں گے آپ کی زندگی میں کئی سال اذانیں ہوتی رہیں کسی ایک اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا گیا ہم جب یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی دھو تو بڑی اچھی چیز ہے بھائی اچھی چیز ہے ہم کب کہتے ہیں بری چیز ہے لیکن اذان سے پہلے یہ پڑھنا ثابت نہیں ہے نبی علی السلام سے آپ کے موزنوں سے صحابہ کلام سے ایسے ہی لوگ فوتگی کے تیسرے دن جسے تیجا کہتے ہیں ساتویں دن ساتواں چالیسواں برسی عرس اس موقع پہ جمع ہوتے ہیں کھانا تقسیم کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم بنا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تم عجیب لوگ ہو بھائی کھانا کھانا کیا اس میں ہر جی کھانا تقسیم کرنا غریبوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام کی تعلیمات کے این مطابق ہے قرآن کی تلاوت کرنا بھی اسلام کی تعلیمات کے این مطابق ہے تم کیوں اسے روکتے ہو ہم اس لیے روکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں فوتگیاں ہوتی رہیں لوگ فوت ہوتے رہے انہیں بھی شوق تھا اپنی میت کو بخشوانے کا انہیں بھی شوق تھا کھانا کھلانے کا انہیں بھی شوق تھا تلاپتے کرام پاک کا لیکن یہ طریقہ انہوں نے نہیں نکالا کہ فوت کی کے تیسرے دن جمع ہو کے تلاوت کی جائے پھر کھانا تقسیم کیا جائے یا ساتویں دن یا دسویں دن یا چالیسویں دن یا برسی اس لیے یہ کام غلط ہے اب یہاں پہ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں خبردار ان کی میری بات دھیان سے سنو توجہ سے بے شک مجھے منع کیا گیا اس بات سے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں رکوع کی حالت میں یا صحیح کی آپ تو پھر کیا کرنا جی رکوع میں اب سوال یہ پیدا ہوا تو آپ کہتے ہیں فمر رقو فی رب جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو اس میں فی ہی اس میں عزمو عظمت بیان کرو اربا رب کی اسی لیے آپ علی صلام رکوع میں کیا کہتے تھے سبحان اللہ سبحان ربی عظیم آپ کیا کہتے تھے سبحان ربی عظیم آپ اسی لیے سبحان ربی العظیم کہتے تھے یعنی کہ میں تسبیح بیان کرتا ہوں اپنے رب کی العظیم جو عظمت والا ہے کیونکہ آپ ہیں رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو وہ ام اور جہاں تک تعلق ہے سجدے کا فج تہدو ف تو دعا میں محنت کرو یعنی کہ سجدے کی عادت میں دعا کرنے میں محنت کرو خوب دعائیں کرو بہت زیادہ محنت کرو دعا کرنے میں دیکھیں نبی علیہ السلام سعیدے کے آپ میں دعاؤں کی ترغیب دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ام مسجد جہاں تک سعدے کا تعلق ہے فی تہدو فی دعا تو دعا کرنے میں محنت کرو فقامی تو امید ہے فقامی کیا ہے امید ہے کیا این سجا بلحکم کہ وہ دعا تمہاری خاطر قبول کی جائے تمہاری دعاؤں کا قبول ہونے کی امید ہے تمہاری دعائیں اس لائق ہیں کہ وہ قبول ہوں قامینن کا میں کیا لائق ہونا امید ہونا تو امید کی جائے جاتی ہے کہ استجاب الکم کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں کب سجدے میں تو اس سے پتہ چلا کہ سجدے كے ہاتھ میں خوب دعائیں کرنی چاہیے اور رکوع کے حالت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی چاہیے اور رکوع یا سعیدے کی حالت میں تلاوت سے دور رہنا چاہیے اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سعیدے کی حالت میں قرآن دعائیں پڑھنا دعا کی نیت سے یہ منع نہیں ہے کیونکہ جب آپ سعیدے میں کہتے ہیں رب رحما کما ربا یعنی صغیرہ تو آپ کی نیت قرآن کی تلاوت کرنے کی نہیں ہے آپ کے نیے دعا کرنے کی ہے دعا کے لیے الفاظ آپ نے قرآن سے لے لیے ہیں باب نمبر سترہ باب ما یقول رقوی کیا کہے جب وہ سر اٹھائے رکوع سے یعنی کہ نمازی جب رکوع سے سر اٹھائے تو پھر کیا کہے 438 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد جناب ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے بیشک رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام کہے کیا کہے سمی اللہ علمن حمیدہ کیا معنی ہے سمی اللہ علیہ حمیدہ کا کہ اللہ اس کی سنے جو اللہ کی حمد و صناح بیان کرے یا اللہ نے اس کی حمد و ثناع سن لی جس نے اللہ کی حمد و صناع بیان کی سن لی سے مراد یہاں پہ کیا قبول کر لی اللہ تعالی اس کی حمد و ثناع سنے یعنی کہ قبول کرے جو اللہ کی حمد و صناع بیان کرے فقولو آپ کہہ ہیں جب امام کہے سمی اللہ علی من الحمیدہ کہ اللہ نے اس کی سن لی قبول کر لی جس نے اللہ کی حمد و صناح بیان کی تو تب تم کیا کہو اللہم ربنا لکل ہم تم یہ کہو اے اللہ رب بنا اے ہمارے رب لکل حمد تیرے لیے ہی حمد و صناح ہے ہر حمد و صناح کا مالک تو ہے ہر حمد و صناح کا حقدار تو ہے اچھا جی امام نے کیا کہا جی سمیع اللہ عمن حمیدہ اور مختدی کیا کہیں گے اللہ مبن لقل ہم یہاں پہ سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ امام عبداللہ, امام عبداللہ بن مبارک امام عبد اللہ بن مبارک رحیمہ اللہ جو سن ایک سو میں فوت ہوئے ہیں جن کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑا گہرا تعلق تھا یہ امام ان سے کسی نے سوال کر لیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوں کے بارے میں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو فرمانے لگے میں اس آدمی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں اس آدمی کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں جس نے نبی علی الصلاۃ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے کہا بطور امام سمی اللہ علی منحمیدہ کہ اللہ نے اس کی ہمد و صناع سن لی ہے قبول کر لی ہے جس نے اللہ کی ہمد و صناع بیان کی تو امیر معاویہ نے آپ کے پیچھے بطور مقتدی کہا ربنا الحمد اللہ ربنا لقل حمد اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے اس کی اس کی سن لی قبول کر لی جو اللہ کی ہم دو صناح بیان کری تو امیر معاویہ نے کہہ دیا ربنا لقل حمد اے ہمارے رب تیرے لیے ہی حمد دو سنا ہے تو یہاں سے ایک تو عبداللہ بن مبارک نے امیر معاویہ کی شان بیان کر دی کہ نبی علیہ السلام کی امامت میں نمازیں پڑھتے رہے آپ کی صحبت کا شرف ملا تو اس سے بڑی شان کیا ہوگی اس سے بڑا مقام کیا ہوگا بلکہ ایک اور موقع پہ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز اب امیر معاویہ کون ہے صحابی عمر میں عبدالعزیز کون ہے تابعی لیکن بطور حکمرانوں نے بڑی شہرت ملی ان کا حضل و انصاف بہت ہی مشہور ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ امیر معاویہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں اموی ہیں اور عمر میں عبدالعزیز بھی بنو امیہ میں سے ہیں اموی ہیں دونوں اموی ہیں عبد اللہ بن مبارک نے کیا کہا تھا سن لیجیے دھیان سے صحابی کی شان ادنا سے ادنا صحابی کی شان اس صحابی کی بھی شان جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوا یعنی کہ امیر معاویہ وغیرہ تو کہا کہ امیر معاویہ جب نبی علی الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی تب ان کے ناک کے نتلوں میں ناگ کے نتلوں میں جو غبار پڑا مٹی داخل ہوئی یہ غبار بھی عمر پل عبدالعزیز سے افسر ہے یہ ہے صحابی کی شان یہ ہے صحابی کا مقام تو یہ باتیں یاد آئی ہیں کس سے سمی اللہ علیہ حمیدہ سے تو جب امام کہے سمی اللہ علم حمیدہ تم کیا کہو اللہ ربنا رک الحمد ان الفاظ کو لے کر مالکی حضرات اور حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام کہے گا سمی اللہ علیہ حمیدہ یعنی کہ ربن علیہ کلحمد نہیں کہے گا اور مقلی کہے گا ربن کلحمد یعنی کہ وہ سمی اللہ علیہ حمیدہ نہیں کہے گا یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام کہے سمی اللہ علیہ حمیدہ تو تم کیا کہو اللہ ربن کلحمد آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم سمی اللہ علیہ منحمیدہ نہ کہو آپ نے کہا جب امام کہے سمی اللہ علیہ تم کہو ربن علیہ الحمد یہ نہیں کہا کہ تم سمی اللہ علیہ نہ کہنا سمی اللہ علیہ منحمیدہ نہ کہنا یہ نہیں کہا اور نہ ہی امام سے یہ کہا ہے کہ سمی اللہ علیہ منحمدہ کہنے کے بعد تو نے ربان علیہ نہیں کہنا یہ مطلب اس جملے سے نکالا گیا ہے اخذ کیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی الفاظ نہیں ہے بہرحال یہ موقف ہے کن کا مالکیوں کا اور ہنفیوں کا کیا موقف ہے دی امام کیا کہے گا سمی اللہ علی من حمیدہ اور ربن علق الحمد نہیں کہے گا اور مقتدی کہے گا ربن علیہ الحمد سمی اللہ من حمیدہ نہیں کہے گا امام شافی اور امام احمد خصوصاً امام شافی امام شافی, امام شافی کی رائے یہ ہے کہ امام سمی اللہ علی من منحمیدہ بھی کہے گا ربن علق الحمد بھی کہے گا سمی اللہ من حمیدہ بھی کہے گا ربنا ربنحمد بھی کہے گا جہاں تک اس جملے کا تعلق ہے تو اس جملے میں نبی علی اللہ ترتیب بتا رہے ہیں کہ جب امام سمی اللہ علیہ حمیدہ کہے اس کے بعد تم نے کون سی دعا پڑھنی ہے ربنا علق الحمد آپ سمی اللہ من الحمیدہ کہنے سے روک نہیں رہے جیسے آپ نے کہا ہوا ہے ایک اور حدیث میں کہ جب امام کہے گید مزدور علی ملع عالین تم کیا کہو آمین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام آمین نہیں کہے گا اس کا قتل یہ مطلب نہیں ہے اور یہاں پہ بھی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ربن علحمد کہنا ہے امام کے سمیع اللہ علم الحمدہ کہنے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے سمیع اللہ علام الحمدہ نہیں کہنا بلکہ امام بھی کہے گا سمی اللہ مقتدی بھی کہیں گے امام بھی پڑھے گا علیہ کلحمد بھی فن کیونکہ من واف کا جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا کون سا کال رب بنا ہمد یعنی کہ اے مارے رب تیرے حمد و سنا یہ جو ہمد کے الفاظ ہیں فنح من واف کا تو جس کا ان یعنی جس کی حمد و سنا کے الفاظ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا غفی الحما تقدم بندمبھی اس کے گزشتہ گناہ کیا ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے کون سی اللہ مربع لکل حمد اور آپ نے اللہ ربنا لکل حمد کہہ کے اشارہ کر دیا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی حمد و صناح بیان کرنی ہے حمد و صناح کے الفاظ کون سے بیان کرنے ہیں جو نبی علیم سے ثابت ہیں اور وہ بہت لمبی لمبی دعائیں آپ نے کی ہیں جیسا کہ آئندہ حدیث میں آنے والی ہے یہ دعا آنے والی ہے آئندہ حدیث میں تو بہرحال یہاں پہ کیا آیا ہے تو جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے کون سے گناہ صغیرہ کیونکہ قبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اب دیکھیے کتنی عظیم کتنی زیادہ فضیلت ہے رکوع کے بعد کھڑے ہو کے دعائیں پڑھنے کی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اردو سپیکنگ لوگ عام طور پہ رکوع کے بعد تھوڑا سا اوپر ہو کے جلدی سے سجدے میں جاتے ہیں جیسے ٹرین نکلنے والی ہو ٹرین پہ بیٹھنا ہے اور وہ جا رہی ہے اور یہ جناب شاید ٹرین کا مقابلہ کر رہے ہیں جی حدیث نمبر چار سو انتالیس فور تھری نائن میم اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام مسلم عن ابی سعید نخری جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے رویت ہے کالا وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رقو سے اٹھاتے تو کالا تو کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقو سے اپنا سر اٹھاتے تو کالا کہتے کیا کہتے تھے ربن علحمد آپ بتائیے آپ امام تھے کہ نہیں تھے اس حدیث سے پتہ چلا آپ امام ہونے کے باوجود ربن علیہ کلحمد کے الفاظ کہتے تھے تو وہ جو اوپر تقسیم کی تھی مالکیوں نے اور ہمارے حنفی بھائیوں نے کہ امام کہے گا سمیع اللہ علیہ الحمدہ اور مختلی کہیں گے ربن کلحمد وہ تقسیم صحیح نہ ہوئی آپ بطور امام سمیع اللّہ علیہ الحمدہ بھی کہتے تھے اور بعد میں دیکھی یہ الفاظ بھی کہتے تھے تو جب آپ اپنا سر رقوع سے اٹھاتے تو کال آپ کہا کرتے تھے ربنا بنا حمد اے ہمارے رب لقل حمد تیرے لیے ہی ہمد و صناح ہے یعنی کہ ہر طرح کی ہمد و صنع کا حقدار تو ہے مل اسماوات تیرے لیے ہمدو صناح ہے کتنی آسمانوں کے برابر اتنی ہمدو سنا سے آسمان بھر جائیں ایک آسمان نہیں اسماوات سارے آسمان بھر جائیں ول اور جس ہمد و صناح سے کیا بھر جائے زمین بھر جائے ملا معاشی شَيْءٍ امباد اور اس چیز کے برابر معاشی ت جو, جو چیز تو چاہے معاشی شَيْءٍ جو چیز تو چاہے بَعْدُ اس کے بعد کس کے بعد اسمان و زمین کے بعد ان کے پہلے میں کہہ رہا ہوں اللہ کہ تیری اتنی ہمدوسنا جیسے اسمان و زمین بھر جائیں پھر میں کہتا ہوں اور اس چیز کے برابر تیری و سنا جو چیز تو چاہے اس کے بعد یعنی کہ اسمان و زمین کے بھرنے کے بعد کیسے کیسے الفاظ کہتے تھے ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج کل ایسے الفاظ عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں کن کے لیے پیروں کے لیے اپنے مولویوں کے لیے اتنے اتنے لقب ان کے ان کو دیں گے اتنے اتنے عہدے دیں گے اتنے, اتنے اتنے ان کے یعنی کہ تعریفیں کریں گے جیسے تعریفیں کرتے تھے نبی علیہ السلام اللہ تعالی کی اہل ثناء اولمت تعریفوں تعریفوں والے اور عظمت والے یعنی کہ اہل سے پہلے کیا ہے حرف ندا ہے مقدر ہے یعنی کہ اے تعریفوں والے اور عظمت والے یعنی کہ اے وہ ذات جو ہر طرح کی تعریف کی حقدار ہے جو ہر طرح کی بزرگی کی حقدار ہے عظمت کی حقدار ہے احق ما قال ابدو ما قال ابدو کا ترجمہ میں پہلے کروں گا احقو کا بعد میں ماقال جو بھی بندہ کہے جو بھی بندہ کہے اس میں سے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں ان کے بندہ اللہ تعالیٰ کی ہمد و صنع میں جو جو الفاظ کہتا ہے ان الفاظ میں سے جو الفاظ سب سے زیادہ حق والے ہیں سب سے زیادہ عمدہ ہیں وہ کون سے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اللہ ملمانا تقیط اور یہ جو درمیان میں ہے وہ کلکابد اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بریکٹ میں ہیں اس کو جملہ موترزہ کہتی ہیں یعنی کہ یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے کہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کہی لیکن جملے کی ترتیب کے لحاظ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ الفاظ کیا ہیں بریکٹ میں ہیں یعنی کہ جب یہ کہا کہ بندہ جو بھی الفاظ کہے ان میں سے سب سے عمدہ الفاظ کیا ہے اللہ ملامیہ تو درمیان میں کہا وہ کلونال اور ہم سارے تیرے بندے ہیں جب آپ نے یہ کہا کہ جو بھی بندہ کہے ماقاد میں جو بھی بندہ کہے یعنی کہ تیری شان میں اللہ تیری مد میں تیری تعریف میں تیری صنع میں بندہ جو بھی کہے حقو بندے کے کہے گئے الفاظ میں سے سب سے زیادہ حق والے الفاظ سب سے تو عمدہ الفاظ کیا ہے اللہ علماط لیکن درمیان میں کیا آ جملہ موترزہ وہ کلو نالا قبل اور ہم سارے کے سارے تیرے کیا ہیں بندے ہیں تو وہ الفاظ کیا ہے جی اللہم اے اللہ اللہ لامان علما عطیتا کوئی نہیں روکنے والا اس چیز کو جو تو عطا کر دے جو تُو دے دے جو چیز تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ولا موقیہ الما مناتا اور نہیں ہے کوئی دینے والا کوئی داتا نہیں ہے نہیں ہے کوئی دینے والا لما مناتا اس چیز کو جسے تو روک دے جس سے تو محروم کر دے اگر اللہ بیٹا نہ دینا چاہے کوئی نہیں دے سکتا اللہ شفا نہ دینا چاہے کوئی نہیں دے سکتا ولا موقیہ لما مناتا اور نہیں ہے کوئی دینے والا لما مناتا اس چیز کو جس سے تو روک دے ولا ینل جدی من کا جد اور نہیں فائدہ دیتی ولا ین کا فائل کی طرح آخر میں الجدو ولا ین اور نہیں فائدہ دیتی زل جدی دی کسی شان والے کو کسی مال والے کو من کا تیرے ہاں الجد اس کی شان الجد کا معنی کیا ہوتا ہے شان مقام مال یہ سب اس کے معنی ہوتی ہیں تو الجو اس کی شان لافو فائدہ نہیں دیتی من کا تیرے سامنے تیرے ہاں تیرے پاس تو اللہ تعالی کے پاس پر کیا چیز فائدہ دیتی ہے تقوی پرہیز نیک مال اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مال والے کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا اللہ یہ کہ وہ مال اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے ورنہ کوئی کہے کہ میں بہت زیادہ مال کا مالک ہوں تو اللہ اس وجہ سے اس کا احترام کریں یا اس کو اس سے محبت کریں یا اسے مقام و مرتبہ دیں ایسا نہیں ہوتا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ملتا ہے اللہ کو سیدے کرنے سے اللہ کے اللہ سے ڈرنے سے اللہ کی عظمت بیان کرنے سے اللہ کی تعریفیں کرنے سے تو فرمایا ولاف دل جدی جد من کا جد اور ولا فو اور نہیں فائدہ دیتی دل جدی جد کسی شان والے کو کسی مال والے کو کیا الجدو اس کی شان اس کا مال من کا تیرے سامنے تیرے ہاں تو کتنے عظیم یہ الفاظ ہیں کتنی عظیم دعا ہے جو آپ کب کرتے تھے قومے میں رکوع سے اٹھ کر اور پھر دیکھیں آج کل کے بھائیوں کی نمازی کہ کیسے وہ ورقو سے اٹھتے ہی فوری طور پہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور کہاں یہ دعا یہ عظیم الفاظ یہ عظیم کلمات اس کے بعد باب نمبر اٹھارہ کیا باب ہے باب صفت الجلو فی اسلام نماز میں بیٹھنے کی کیفیت نماز میں جب بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے نماز میں جب بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے نماز میں بیٹھنے کی کیفیت نماز میں بیٹھنے کا طریقہ حدیث نمبر چار سو چالیس فور فور زیرو خواہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری ان عبداللہ اللہ سے روایت ہے کون سے عبداللہ اس عبداللہ کا باپ کون ہے ان آبد اللہ دلہ یہ وہ عبداللہ اللہ ہے جن کے باپ کا نام بھی کیا ہے عبداللہ ہے بھائی کیوں بھائی جب اپنا نام عبداللہ تھا تو بیٹے کے نام عبداللہ کیوں رکھا اچھا یہ باپ عبداللہ کون ہے برا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر بن خطاب یعنی کہ ہمارے جو دوسرے خلیف ہیں عمر فاروق ان کے بیٹے کا نام کیا ہے عبداللہ تو اس عبداللہ نے باپ بھی صحابی جناب عمر اور عبداللہ بن عمر بھی صحابی اور عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کے نام کیا رکھا عبداللہ آج ہم لوگ فون کرتے ہیں جی میرا بیٹا پیدا ہوا ہے پوتا پیدا ہوا ہے بڑا ہی مانگ ہے جی بڑی دعاؤں کے بعد بڑی آرزوؤں کے بعد کوئی پیارا سا نام بتائیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کو جو نام سب سے پیارے لگتے ہیں ان میں سے ایک ہے عبداللہ دوسرا کیا ہے عبد الرحمٰن تو لوگ آگے سے کہتے ہیں جی یہ نام تو بہت عام ہے یہ نام ہماری فیملی میں موجود ہے یہ نام تو میرے کسی بھتیجے کا ہے بانجے کا ہے محلے میں کسی آدمی کا ہے ارے یہاں پہ دیکھیے باپ کا نام بھی عبداللہ بیٹے کے نام بھی عبداللہ اور تاریخ میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جن کا اپنا نام عبداللہ تھا بیٹے کے نام بھی عبداللہ رکھا کیوں کیوں کہ کی یہ نام اللہ کو کیا لگتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں تو ان ناموں کا اہتمام کریں دیکھیں بیٹا آپ کا پیارا ہے پیارا بیٹا کس نے دیا ہے اللہ نے پوتا پیارا ہے کس نے دیا اللہ نے تو وہ نام اس کو دیں جو اللہ کو پیارا ہو برآ عبداللہ بن عبداللہ ہیں ان سے رویت انہو کانا یرا کہ بے شک وہ دیکھا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے کہ, فی کہ وہ نماز میں چار زانو بیٹھتے چار زانو بیٹھتا کسے کہتے ہیں چوکڑی مار کر بیٹھنا آتی پالتی مارنا چار زانو اب میں کرسی پہ بیٹھا ہوں ورنہ آپ کو دکھاتا لیکن یہ کرسی میں میں خود گر نہ جاؤں کہیں ورنہ میں آپ کو دکھاتا کیسے بیٹھتے ہیں مجھے امید آپ سمجھ گیا ہوں گے گی. چار زانو بیٹھنا چوکڑی مار کر بیٹھنا تو عبداللہ بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر کو دیکھتے تھے کہ وہ نماز میں چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں ادا دلاسا جب وہ بیٹھتے ہیں یعنی کہ جب نماز میں بیٹھنے کا مقام آتا ہے تو چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں چار زانو بیٹھتے ہیں تو یہ عبداللہ کہتے ہیں بیٹا کہتا ہے ففالتو تو میں نے بھی یہ کام کیا کیا کام چار زانو ہو کر بیٹھنے کا کام چوکڑی مار کر بیٹھنے کا کام میں نے بھی کیا وہ آنا یوم حدیث حسنی جب میں اس وقت حدیث حسنی نو عمر تھا نوجوان تھا یعنی کہ بوڑھا نہیں تھا فنحانی عبداللہ اللہ ابن عمر تو مجھے عبداللہ بن عمر نے منع کیا اس سے میرے باپ نے مجھے اس سے روکا خود بیٹھتے ہیں ان کو روک دیا کیوں کیونکہ خود ایسے بیٹھتے تھے اس لیے کہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نبی علی اللہ سے ثابت ہے کہ آپ جب نماز میں بیٹھتے تھے تو آپ کیسے بیٹھتے تھے چار زانو ہو کر بیٹھتے تھے یعنی کہ جب آپ بوڑھے ہوئے اور آپ کے لیے نماز میں زیادہ دیر تک کھڑے رہنا ممکن نہ رہا تو تہجد وغیرہ کی نماز میں آپ کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے چار زانو ہو کر چوکڑی مار کر اور میرے وہ بھائی جو نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں کسی وجہ سے میری ان سے درخواست ہے کہ نماز میں بیٹھنے کا وہ طریقہ جو نبی علی صد اس سے ثابت ہے صحابہ کے سے ثابت ہے وہ یہ ہے اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو رکوع سے پہلے آپ کیسے بیٹھیں گے اس انداز سے بیٹھیں گے چار زانو ہو کر ہاں اگر اس انداز سے بیٹھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو پھر آپ وہ انداز اختیار کریں جو آپ کے لیے آسان ہے وہ پھر آپ چاہے کرسی پہ بیٹھ جائیں یا جو آپ کے لیے آسان ہے اور اگر آپ چوکڑی مار کر بیٹھ سکتے ہیں چار جانو کر بیٹھ سکتے ہیں تو یہیں وہ انداز ہے جو نبی علیہ صنع سے ثابت ہے اور یہ اس آدمی کے لیے جو کھڑا نہیں ہو سکتا کسی ازر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ عمر نے روکا بقال اور فرمایا نماز سنت نماز کا طریقہ یہ ہے جن کے بیٹھنے کے لحاظ سے نماز کی سنت یہ ہے نماز کا طریقہ یہ ہے سنت کس کی نبی علی سات اسلام کی سوائے اس کے نہیں نماز کا طریقہ یہ ہے کہ انتم سب اجر کل یمنا کہ تم اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر دو دائیں پاؤں کو کیا کر دو کھڑا کر دو اور امام مالک اپنی محتا میں اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں تو وہاں سے پتا چلتا ہے اس روی سے کہ یہ طریقہ نمبر بیان کر رہے ہیں آخری تشاہد کا دوسرے تشاہد کا دوسرے تحیات کا تو کیا کہہ رہے ہیں ان نماز النت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ انتم سبا کہ آپ کھڑا کریں اپنے دائیں پاؤں کو وہ تسنیسرا اور آپ موڑ دیں اپنے بائیں پاؤں کو بائیں پاؤں کو موڑ دیں اور اس اس روایت سے پتا چلتا ہے جو موتا میں آئی ہے امام مالک یہاں آئی ہے کہ دایا پاؤں کھڑا کر لیں بائیں پاؤں کو موڑ دیں اور بیٹھنا پاؤں پہ نہیں ہے کیونکہ آخری تحیات ہے بیٹھنا کس پہ ہے اپنی سرین پہ اپنے چوتڑ پہ یعنی کہ اپنی جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کو زمین پہ لگا لینا ہے پہلے تحیات میں کیسے بیٹھتے ہیں پہلے تحیات میں آپ بیٹھتے ہیں اپنے بائیں پاؤں پہ لیکن آخری تحیات میں کس پہ بیٹھنا ہے اپنے چوتر پہ اپنی سرین پہ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں تور تورک, تورک سے ہے ورک سرین کو کہتے ہیں چوتر کو کہتے ہیں فکول تو میں نے کہا ان کا تفال کا یقیناً آپ تو یہ کام کرتے ہیں جن کے مجھے آپ روک رہے ہیں جب کہ آپ خود چار ہو کر بیٹھتے ہیں آپ چوکری میں آ کر بیٹھتے ہیں فقالہ تو انہوں نے کہا ان کے والد صاحب نے کہا ان رجلیا میرے دونوں پاؤں لا تحملانی مجھے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے میرے میری ٹانگوں میں میرے پاؤں میں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ میں اس انداز کے مطابق بیٹھ سکوں جو انداز نبی علی سعد سے ثابت ہے میں اب بیٹھتا ہوں اس انداز سے جو انداز کسی مریض کا یا بوڑھے کا ہوتا ہے اور یہ انداز بھی نبی علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن یہ ثابت ہے آپ سے کب جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے تو میں اب اسی پہ عمل کرتا ہوں تو ان نریہ میرے دونوں پاؤں لا تحملانی مجھے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے اس کے بعد حدیث نمبر چار سو اکتالیس فور فور ون میم اس حدیث کے بیان کرنے والے امام کون ہے امام مسلم ان عبداللہ بن زبیر جناب عبداللہ اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے رویت ہے قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ جب نبی علیہ اللہۃ وال نماز میں بیٹھا کرتے تھے جل قدمسرا بین فقید ہی وساقی تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو کس پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں کو اپنی ران اور اپنی پنلی کے درمیان میں کر لیتے اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ران اور دائیں پنلی کے درمیان میں کر لیتے آپ اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ران فاخذ ران کو کہتے ہیں اور ساک پنڈلی کو اپنی دائیں ران اور دائیں پنلی کے درمیان میں کر لیتے وفرش قدم یوسرا اور اپنے دائیں پاؤں کو بچھا لیتے پہلی روایت میں کیا آیا تھا دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے اور یہاں پہ کیا آیا بچھا لیتے تو آپ عام طور پہ اتحیات میں دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے تھے لیکن اس روایت میں یہ بھی ثابت ہے تو پتہ چلا جب انسان کا کوئی عذر ہو بوڑھا ہو جائے اس قسم کا مسئلہ ہو تو پھر آپ اپنے دائیں پاؤں کو بچھا سکتی ہیں اور اگر آپ ٹھیک ہیں تندرست ہیں صحت مند ہیں تو پھر اپنے دائیں پاؤں کو آپ کیا کریں گے کھڑا رکھیں گے و بایت رقبسلہ اور آپ اپنے بائیں ہاتھ کو آپ اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پہ رکھتے جب آپ بیٹھتے تھے نماز میں بیٹھنے کی کفیت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا بائیں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پہ رکھتے یہ دیکھیں یہ بایاں گھٹنا ہے میرا تو یہاں پہ رکھتے یہ نیچے اور اس حالت میں آپ کی انگلیاں کھلی ہوتی تھیں باندھنی ہوتی تھیں فقد المنا اور آپ اپنا دایا ہاتھ اپنی دائیں ران پہ رکھتے دایا ہاتھ دائیں ران پہ رکھتے بایاں ہاتھ کہاں پہ آیا تھا کہاں پہ رکھتے تھے بائیں گٹنے پہ اور دایا ہاتھ گٹنے پہ نہیں آیا کس پہ آیا ہے ران پہ تو یہ بھی ثابت ہے یہ دیکھیں اب گٹنا تو یہاں پہ ہے لیکن یہ آپ ران پہ رکھ لیتے تھے یہاں پیچھے کے تو یہ بھی ثابت ہے یعنی کہ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ دایا ہاتھ دائیں ران پہ ہو بائیں ہاتھ بائیں ران پہ ہو اور یہ بھی ثابت ہے کہ دایا ہاتھ دائیں گٹنے پہ ہو بائیں ہاتھ بائیں گٹنے پہ ہو اور یہ بھی سابت ہے دایاں ہاتھ دائیں ران پہ ہو اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ ہو وہ اشارہ بھی اس اور آپ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے کس سے اشارہ کرتے اپنی انگلی سے انگلی سے آپ اشارہ کرتے یہ آپ کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا یہ تفصیل کل بتاؤں گا کہ آپ اپنا ہاتھ کیسے رکھیں گے کون سی انگلیاں بند ہوں گی کون سی انگلی کھلی ہوگی اور کس انگلی سے آپ اشارہ کریں گے اور اس معاملے میں کتنے طریقے نبی علیہ صاحت اسلام سے ثابت ہیں یہ سب کچھ انشاءاللہ شاء آئندہ درس میں بیان ہوگا اور اس کی وضاحت ہوگی یہاں پہ اتنا آیا ہے کہ وشاربی صبح آپ اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے تو یہ انگلی سمجھ کون سی انگلی ہے شہادت والی انگلی اس کے ساتھ آپ اشارہ کرتے ہیں یہ ہے اشارہ یہ دیکھیں ایک طریقہ چلے میں پھر بھی بیان کر دیتا ہوں دیکھیں یہ اس انداز سے آپ اشارہ کرتے تو انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ اس چیز کی وضاحت ہوگی اور کل سے مراد ہے ان کے آئندہ درس اور آئندہ درس کا آغاز کب ہوگا یہ بھی نوٹ کیجئے گا سعودی عرب کا وقت بتاؤں گا سعودی عرب کے لحاظ سے آئندہ درس کا آغاز سات بج کر پینتیس منٹ سے ہوگا تھرٹی فائیو پہلے آغاز کب ہو رہا ہے سات پچاس پہ ان کا اب پندرہ منٹ پہلے آغاز ہوگا اب جو لوگ سعودیہ کے علاوہ کسی اور کنٹری میں ہیں کسی اور ملک میں ہیں تو بس وہ اتنا یاد رکھیں کہ جو درس کا پہلے ٹائم تھا اب اس سے پندرہ منٹ مزید پہلے ان کے درس شروع ہوگا پہلے تھا سعودی عرب کے لحاظ سے سات پچاس اب ہوگا سات پینتیس اور یہ بھی شیخ صاحب بتا چکے ہیں کہ اب اس درس کو فیس بک کی طرف منتقل کیا جائے گا باقی انشاءاللہ جو اللہ جو کے گروپ بنے ہوئے ہیں الوافی کے دورہ کے لحاظ سے وہاں لکھا ہوا اعلان بھی اس معاملے میں آ جائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علی صلاح واللام کی احادیث پڑھنے کی توفیق دے اور جو اللہ نے ان میں برکت رکھی ہے رحمتیں رکھی ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق دے اللہ کرے کہ ہمارا دل ان احادیث کے ساتھ لگا رہے پوری زندگی ہم آپ کی احادیث پڑھتے رہیں قرآن پڑھتے رہیں تفسیر پڑھتے رہیں اور اسی ہاتھ میں موت آئے میں بار بار کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہ کتاب پڑھنی ہے پوری زندگی آپ نے احادیث کے ساتھ لگے رہنا ہے جس دن میں اور آپ فوت ہوں اس دن بھی ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا ہوا ہو اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں نبی علیہ السلام کی حادیث کے ساتھ جوڑے رکھے اور عمل کی توفیق بخشے و آخرداعنہ رب